وک اللہ محدم بد آ وک اللہ بد آطم غلال وک بما غلال عطن المقصد العبادات اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان کتب میں سے وہ کتاب جس کا تعلق نماز سے ہے اور نماز سے متعلقہ اس کتاب میں کئی فصول ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں فصل نمبر چار اور یہ ہے صفت الصلاح ان کی نماز کے طریقے کے بارے میں نماز کی کیفیت کے بارے میں اور اس فصل میں کئی ایک ابو ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں اٹھارہواں باب باب صفت الجلوس اصلاح نماز میں بیٹھنے کا طریقہ یعنی کہ جب آپ نماز میں بیٹھیں گے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا اس بارے میں پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے چار زانوں بیٹھتے تھے اور جب ان کے بیٹے نے یہی عمل دہرایا تو جناب عبداللہ بن عمر نے وعدے کیا کہ نماز میں بیٹھنے کا یہ سنت طریقہ نہیں ہے اور پھر بتایا کہ میں تو اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میرے پاؤں میرا وزن میری ٹانگیں میرا وزن نہیں اٹھاتی اور دیگر آدھی سے ثابت ہے کہ نبی علی السلاۃسلام بھی بڑھاپے میں چار زانو بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد ہم نے حدیث پڑھی تھی چار سو اکتالیس فور فور ون یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن زبیر انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلاطلام تشاہد میں اتحیات میں کیسے بیٹھا کرتے تھے اور یہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اشعارہ بی اسبعی یہ اس روایت کا آخری لفظ ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور میں نے یہ حدیث پڑھانے کے بعد گزارش کی تھی کہ آئندہ درس میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے تھے تشہد میں بیٹھتے تھے تو انگلی سے اشارہ کیسے کرتے تھے اس بارے میں نبی علیہ اللاۃ والسلام سے تین طریقے ثابت ہیں پہلا طریقہ وہ جسے بیان کرتے ہیں جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور اس طریقے کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے جو مفہوم ہمیں معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے اور اس روایت کی دیگر کتب میں جو روایات آئی ہیں جو ان سے پتہ چلتا ہے ان یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کی حدیث عبداللہ بن زبیر کی بیان کردہ حدیث کی یہ روایت جو ہمارے سامنے ہے اور اس حدیث کی دیگر روایات جو دیگر کتب میں آئی ہیں ان سب کو ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ انگلی سے اشارہ اس طرح کریں گے کہ آپ کی یہ انگلیاں بند ہوں گی یہ تین انگلیاں بند ہیں آپ کی بلکہ ہاں تین انگلیاں بند ہیں اور یہ جو شہادت والی انگلی ہے یہ کھڑی ہے اسے آپ بند نہیں کریں گے آپ کا انگوٹھا کہاں ہوگا آپ کا انگوٹھا ہوگا آپ کی درمیانی انگلی پہ یہ دیکھیں یہ درمیان والی انگلی پہ انگوٹھا ہے اور اس سے اشارہ ہو رہا ہے اور یہ اشارہ کرتے ہوئے انگلی کو حرکت دیں گے کب جب آپ دعا کریں گے یہ جو انگلی کو حرکت دینے کا مسئلہ ہے اس کا تعلق نہ پہلے طریقے سے ہے نہ دوسرے سے نہ طریقے سے اس کا تعلق تینوں طریقوں سے ہے لیکن میں ابھی سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں میں بھول جاؤں اور یہ طریقہ یہ بیان کرنا رہ جائے کیونکہ اس بارے میں شاید حدیث نہیں ہے ہمارے یہاں تو یہ میں اضافی طور پہ بیان کر رہا ہوں اس لیے میں ابھی بیان کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ رہ جائے تو ان... یہ ہے اشارہ قبلے کی جانب اور آپ کی نگاہ بھی اس انگلی پہ رہے گی اور دعا کرتے ہوئے اس کو حرکت دینی اب حرکت کیسے دینی ہے حرکت دینے کے بارے میں نبی علیہ صلاحت واللام سے واضح طور پہ کچھ نہیں ملتا جو صحیح سرن سے ثابت ہو لیکن یہاں پہ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مصر کے ایک بڑے عالم دین ہیں بڑے محدث ہیں شیخ ابو اسحاق الحوینی زندہ ہیں موجود ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے وہ اپنے ایک کلپ میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیخ البانی رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے گیا شیخ البانی موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدث محمد ناصر الدین البانی فوت ہو چکے ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں تو کہتے ہیں جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز میں میں جب انگلی کو حرکت دیتا تھا تو میں ایسے کرتا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو شیخ صاحب کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے تھے میں نے کہا میں وہی کچھ کر رہا تھا جو میں نے آپ کی کتاب سے سیکھا ہے آپ نے جو نماز کے طریقے کے بارے میں کتاب لکھی ہے اس سے میں نے یہ سیکھا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں ابو شاق ہوینی شیخ البانی رحمہ اللہ سے کہہ رہے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا لیکن میں تو اس کا قائل نہیں ہوں تو کہا شیخ صاحب پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ آپ انگلی کو حرکت دیتے تھے تو شیخ صاحب نے بتایا کہ تم جو کر رہے ہو یہ تو انگلی کو اوپر نیچے کرنا ہے یہ تو اوپر نیچے کرنا ہے یہ خفظ اور رفع ہے اور حرکت کیا ہے حرکت یہ ہے یہ, یہ حرکت ہے تو بہرحال اس بارے میں واضح طور پہ نبی علیہ اللہ اسلام سے کچھ نہیں ملتا جو صحیح سنت سے ثابت ہو شیخ الوانی رحمہ اللہ کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اسی پہ میں خود بھی مطمئن ہوں تو بہرحال میں نے پہلا طریقہ کیا بیان کیا ہے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کے مطابق ہے کہ تینوں انگلیاں بند ہیں اور انگوٹھا جو ہے وہ درمیان والی انگلی پہ ہے اور شہادت کی انگلی کھڑی ہے اس سے اشارہ ہو رہا ہے قبلے کی جانب اب آتے ہیں دوسرے طریقہ کی طرف دوسرا طریقہ وہ ہے جو اس حدیث میں آئے گا جس کا نمبر ہے 442 442 اور جس حدیث کے بیان کرنے والے صابی کے نام کے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ نعما تو اس طریقے کے مطابق جو روایات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے انگوٹھے کو جسے آپ نے رکھا ہوا تھا کہاں درمیانی انگلی پہ اب آپ رکھیں گے شہادت والی انگلی کی جڑ میں یہاں یہ دیکھیے اور جب دعا کریں گے تو اس کو پھر کر دیں گے اور تیسرا طریقہ جسے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور امام ابو دعود اور دیگر احمد حدیث نے اسے اپنی اپنی کتب میں جگہ دی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنی درمیانی انگلی کو بند نہیں کریں گے اب کتنی انگلیوں کو بند کیا ہے دو کو درمیانی انگلی کو کس پہ رکھیں گے انگوٹھے پہ یہ کیا بن گیا ہلکا بن گیا دہرہ بن گیا اور شہادت والی انگلی پہلے کھنا کھڑی رہے گی اور دعا کرتے ہوئے آپ اس کو حرکت دیں گے تو یہ تین طریقے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تینوں کو یاد کر لے اور تینوں پہ باری باری عمل کرے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ تینوں طریقے نبی علیہ الصلاۃ اسلام سے ثابت ہیں اور جو دو طریقوں پہ عمل کر لے الحمدللہ اور جو کہے کہ تینوں طریقے یاد کرنا میرے لیے مشکل ہیں ایک ہی طریقے پہ اس لیے عمل کرے کہ باقی یاد کرنا مشکل ہے تو انشاءاللہ اللہ کوئی حرج نہیں ہے اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ نماز کے جس مقام پہ نبی علیہ السلاۃ والسلام سے دو طریقے ثابت ہیں تین طریقے ثابت ہیں ہم الحمدللہ تینوں کا تذکرہ کر رہے ہیں دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن رفع الیدین کرنا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے یہاں پہ نبی علی الصلاۃ والسلام سے صرف یہی ثابت ہے کہ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے اور اس بارے میں احادیث کی تعداد کتنی ہے تقریباً پینتالیس کے قریب صحابہ کے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علی سات اس نام میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رف الدین کیا کرتے تھے اس کے مقابل میں رف الالدین ترک کرنے کی رف الدین نہ کرنے کے بارے میں ایسی کوئی حدیث جو صحیح صنعت سے ثابت ہو اور صریح ہو بالکل نہیں اگر رفل الدین کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح ثابت ہوتا الحمد ہم واضح طور پہ کھلے دل سے بیان کرتے کہ دونوں طرح ثابت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ رفل الدین نہ کرنا کسی صحیح صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہی ثابت ہے کہ آپ رفل الدین کیا کرتے تھے اور یہ کام آپ نے زندگی کے آخر تک کیا ہے رفل الدین کئی بھائی کہتے ہیں کہ آخری زندگی میں یہ سنت کینسل ہو گئی تھی منسوخ ہو گئی تھی تو گزارش یہ ہے کب منسوخ ہوئی کب کینسل ہوئی کس عدی سے پتہ چل رہا ہے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ کے رضوان اللہ علی اجمعین جو پہلے مسلمان نہیں تھے آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے اور وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے یمن سے آئے اور انہوں نے آپ کی آخری زندگی کی نمازیں دیکھی ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفعی دین کیا کرتے تھے کون ہے وہ صحابی نام نوٹ کی دیئے گا نمبر ایک مالک ابن حوائی رس نمبر دو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں صحابہ کی احادیث بخاری مسلم میں آئی ہیں تو اس لیے رفل الدین کرنا ہی آپ سے ثابت ہے نہ کرنا آپ سے ثابت نہیں ہے البتہ جب آپ تشوت میں بیٹھیں گے تحیات میں بیٹھیں گے تو انگلی سے اشارہ کیسے کرنا ہے اور انگلیوں کی کیفیت کیا ہوگی اس معاملے میں کتنے طریقے ثابت ہیں تین اور تینوں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر چار سو بتالیس جس میں دوسرا طریقہ آئے گا اور اس حدیث کے بیان کرنے والے یعنی کہ اس کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام مسلم اور کس سے بیان کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے وبا یہ اللہ رخ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھتے اپنے دونوں ہاتھ کہاں پہ رکھتے اپنے گھٹنوں پہ جب حدیث نمبر چار سو اکتالیس آپ نے پڑھی تھی فور فور ون عبداللہ بن زبیر کیا بیان کر رہے تھے کہ آپ دا... آپ بائیں ہاتھ کو بائیں گٹنے پہ رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پہ رکھتے اور اب عبداللہ بن عمر کیا بیان کر رہے ہیں کہ آپ دونوں ہاتھ دونوں گٹنوں پہ رکھتے تو اس معاملے میں بھی کتنے طریقے آپ سے ثابت ہو گئے دو طریقے ثابت ہو گئے ورافہ اسباح الملہ اللّی تریل ابرام اور آپ اپنی دائیں انگلی کو کون سی دائیں انگلی بھائی دائیں انگلیاں تو بہت زیادہ ہیں تو فرمایا اور آپ اپنی دائیں انگلی کو اللہ کی تریل وہ دائیں انگلی جو انگوٹھے کے قریب ہے انگوٹھے سے متصل ہے تو وہ کون سی ہے پھر شہادت والی انگلی اور ورافہ آپ بلند کرتے اپنی دائیں اپنی اس دائیں انگلی کو جو انگوٹھے سے متصل ہے فت آباد تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے دعا کرتے دعا زبان کے ساتھ ہوتی ہے انگلی کے ساتھ مراد یہ ہے کہ زبان سے جب آپ دعا کرتے تو اس موقع پہ انگلی کو کیا کرتے حرکت دیتے ویدسرا اللہ رقبت اور آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے پہ ہوتا آگے کیا کہتے ہیں باستہا علیح آپ اس ہاتھ کو کس کو بائیں ہاتھ کو پہلے بھی بیان کر چکے عبداللہ ابن عمر آپ کے دونوں ہاتھ کہاں پہ ہوتے تھے آپ, آپ کے دونوں گٹنوں پہ آپ ایک اور چیز بیان کرنا چاہتے ہیں بائیں ہاتھ کے بارے میں تو کہتے ہیں آپ کا بائیں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے پہ ہوتا باستہا علیحا اس حال میں کہ آپ اس ہاتھ کو اس گھٹنے پہ بچھائے ہوئے ہوتے کشادہ کیے ہوئے ہوتے بچھائے ہوئے ہوتے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ جب بائیں گھٹنے پہ رکھتے تھے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس کو اس کے اوپر بچھائے ہوئے ہوتے تھے کشادہ کیے ہوئے ہوتے تھے تو یہ دو طریقے ہیں جو ہم نے سیکھ لیے ہیں اب دوسری حدیث والا طریقہ پھر کون سا ہے کہ آپ نے اپنا انگوٹھا کہاں رکھا ہوا ہے شہادت والی انگلی کی جڑ میں جڑ میں رکھا ہوا ہے اگرچہ یہاں سرات اس کی نہیں آئی ہے لیکن اس حدیث کو دیگر احمد حدیث نے بھی بیان کیا ہے تو تمام روایات کو جمع کریں تو خلاصہ یہی نکلے گا اب ہم آتے ہیں باب نمبر انیس کی طرف باپ اتشاہد یہ باپ تشاہد کے بارے میں ہے کہ تشاہد میں بیٹھتے ہوئے تشاہد میں پڑھنا کیا ہے تشاہد کو تشاہد کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ پڑھتے ہیں شدء اللہ الہ علی اللہ اور شد اللہ محمد العبد و آپ گواہی دیتے ہیں تشاود کا مینا کیا ہے گواہی کے کلمات پڑھنا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مبود نہیں اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس دعا کو کہتے ہیں تشہد اور جس جگہ پہ جس مقام پہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کو بھی لوگ اب تشہد کہنا شروع ہو گئے تو یہ باب کیا ہے باب کس بارے میں ہے تشہد کے بارے میں اور تشہد کی یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کے نام کیا عبداللہ بن عباس یاد رہے کہ تشہد نبی علی اللہۃسلام سے کئی صحابہ کے نام نے نقل کیا ہے عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن مسعود نے اور دیگر کئی صحابہ کے نے اور یہ بیان کرتے ہوئے کسی ایک آدھ لفظ میں فرق بھی ہے تو اس لیے آپ کوئی بھی شعر پڑھ سکتے ہیں عبداللہ بن عباس والا بھی عبداللہ بن عمر والا بھی عبداللہ بن مسعود والا بھی اور جو دیگر احمد صحابہ کے نے آپ سے نقل کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو تدیث نمبر کیا ہے چار سو تینتالیس فور فور تھری اسے بیان کرنے والے امام کا نام کیا امام مسلم ابن عباس جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کہ بے شک انہوں نے کہا کان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاہد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشاہد سکھایا کرتے تھے ہمیں تشاہد کی تعلیم دیتے تھے کما یو المون سورت القرآن جیسے آپ ہمیں قرآن کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی صورت آپ ہمیں توجہ سے پڑھاتے ایک ایک لفظ سکھاتے اور کسی لفظ میں تبدیلی کی اجازت نہ دیتے ایسے آپ ہمیں تشود بھی دھیان سے توجہ سے پڑھاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم دیا کرتے تھے ہمیں تشود سکھایا کرتے تھے کہ ما یعلمنا سورة من القرآن جیسے آپ ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے فکان يَقُولُ پس آپ کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے اتحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیک ایوہ النبی ورحمت الله وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الصالحين الصالحین اشہدو اللہ اللہ اللہ اللہ وشہدو ان محمد الرسول الله چند دن پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا ذرا میں اس حدیث کا نمبر دیکھ لوں اور آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اسے نوٹ کر لیں جی یہ حدیث نمبر ہے چار سو آٹھ فور زیرو ایٹ اور پیج جو ہے پیج نمبر ہے ون نائن ون ہماری کتاب کا تو وہاں پہ یہ اتحیات ہم نے کہ اتحیات کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس حدیث کے راوی کون تھے ابو مساشاری تو آپ نادا لگا سکتے ہیں کہ تشہد نقل کرنے والے صحابہ کے نام کتنی کثیر تعداد میں ہیں تو آپ کیا کہتے تھے اتحیات المبارکات السلوات الطیبات اللہ اتحیات کا معنی ہم کیا کریں گے تمام وہ عبادات جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں تمام قولی عبادات التحیات تمام قولی عبادات المبارکات و بابرکت تمام بابرکت قولی عبادات اصل تمام بدنی عبادات جو بدن سے ادا کرتے ہیں جیسا کہ نماز ہے الطیبات تمام مالی عبادات یہ یعنی کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ اس قسم کی عبادات تو یہ ساری کی ساری کس کی کس کے لیے ہے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کا حقدار کون ہے ایک اللہ کسی بھی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے اتحیات کی مثال کیا ہے دعا دعا کون سی عبادت ہے کولی عبادت ہے تلاوت کرنا کون سی عبادت ہے کولی عبادت ہے اذکار کرنا کون سی عبادت ہے قولی عبادت ہے اور جہاد کون سی عبادت ہے بدنی عبادت ہے اور روزہ رکھنا کون سی عبادت ہے وہ بھی بدنی عبادت ہے تو اتحیات المبارکات تمام بابرکت قولی عبادات الصلوات تمام بدنی عبادات الطیبات تمام مالی عبادات کس کے لیے ہے للہ اللہ ہی کے لیے ہے سب کا حقدار کون ہے اللہ یہ للہ اصل میں کیا ہے اللہ اور اس سے پہلے لام ہے یہ جی لام استحکا کے لیے کہ ان تمام بادات کا حقدار کون ہے ایک اللہ السلام علیکم ایوہنبی آپ پہ سلامتی ہو ایبی اے نبی ورحمت اللہ اللّہ اور اللہ کی کیا ہو رحمت ہو و براکات اور اللہ کی کیا ہو؟ ہوں برکتیں ہوں تو نبی علیہ السلاۃ وسلام کے لیے کتنی دعائیں کر دی ہم نے تین کہ آپ پہ سلامتی نازل ہو اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو اللہ کی برکتیں نازل ہو تو امت کو سکھایا گیا ہے دعا کریں کس کے لیے اپنے نبی کے لیے یہ امتی اپنے نبی کو دعائیں دے رہا ہے تو وہ کام کریں نبی علی اللہۃ وسلام کے لیے جو آپ نے سکھائے ہیں قرآن کریم پڑھ کر اصال ثواب کر دینا نبی علیہ السلاط اسلام کے لیے یہ ثابت نہیں ہے آپ کے نام پہ طواف کرنا یہ ثابت نہیں ہے طواف کر کے آپ کو اصال ثواب کر دینا یہ ثابت نہیں ہے یہ چیزیں ثابت ہیں دروپ پڑھا جائے آپ پہ سلام پڑھا جائے آپ پہ اور یاد رہے کہ آپ جو بھی طواف کریں گے آپ جو بھی عبادت کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب نبی علی ساط اسلام کو بھی ملے گا کیوں کیونکہ ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے نبی علی سات اسلام نے اور آپ کا اصول ہے آپ کا بیان کردہ ضابطہ ہے کہ مندل علیہ خیر ان کا فائل ہی جو کسی کو خیر کی بات بتائے اس کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے ثواب اس کو ملے گا جو اس خیر کے کام کو اپنائے گا اور اس خیر کے کام کو عملی جامہ پہنائے گا تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اے نبی آپ پہ سلامتی ہو اور اللہ کی رام اور اللہ کی برکتیں ہوں جب میں نے حدیث نمبر چار سو آٹھ کی وضاحت کی تھی اطحیات کی وہاں وضاحت کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ نبی علی ساط اسلام کو مخاطب کرنے کا مطلب کیا ہے کیا آپ ہمارا سلام سنتے ہیں کیا آپ حاضر ناظر ہیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ میسج ہے یہ پیغام ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں آپ تک پہنچائیں گے کون فرشتے نسائی شریف کی روایت ہے, صحیح ہے اِنَّ لِلَّهِ فی الارض اللہ کے فرجتے ہیں زمین میں گوم پھر رہے ہیں وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں تو سلام آپ تک پہنچتا ہے پہنچاتے کون ہیں فرجتے یہ کہنا کہ سلام آپ خود سنتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ موقف قرآن کی آیات کے خلاف ہے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ما انت بھی کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے ان نقلا تشمل فوج ہوتا کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتی اس لیے ہمارا سلام آپ تک پہنچتا ہے خود سننے والی بات درست نہیں ہے آپ کے حاضر ناظر ہونے کی بات درست نہیں ہے آپ کے عالم الغیب ہونے کی بات درست نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمعین میں سے بہت ساروں نے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد اتہیات پڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب کرنا تر کر دیا تھا یعنی کہ ہم کیا پڑھتے ہیں یہ دعا کیا ہے اے نبی آپ پہ سلام ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں انہوں نے اے نبی تر کر دیا تھا کیا کہتے تھے کہ نبی علی اسلام پہ سلامتی ہو نبی علیم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اور اس بات کا ثبوت ہمیں بخاری شریف سے بھی ملتا ہے اور اس بات کا ثبوت ہمیں اس روی سے بھی ملتا ہے جسے امام عبدالرزاق اپنی کتاب المصنف میں لے کر آئے ہیں کہ بن ابو ربا تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کلام ردوان اللہ علیہم اجمعین کیا پڑھتے تھے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد اسلام و علنبی پڑھتے تھے کہ نبی علی سلام پہ سلامتی نازل ہو یہ نہیں پڑھتے تھے اے نبی آپ سلامتی نازل تو سلام آپ تک پہنچتا ہے چاہے آپ پاکستان سے پڑھیں چاہے آپ انڈیا سے پڑھیں چاہے بنگلہ دیش سے پڑھیں چاہے افغانستان سے پڑھیں چاہے آپ سعودی عرب سے پڑھیں چاہے مکہ سے پڑھیں چاہے مدینہ سے پڑھیں چاہے مصنوعی میں کھڑے ہو کے پڑھیں چاہے آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہوں یہ سلام آپ تک پہنچتا ہے خود سننے والا مسئلہ درست نہیں ہے السلام علیکم ولائی عباد اللہ الصالحین ہم پہ سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی ہو تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز نمازی لوگوں کی یہ دعا ہمیں ملے تو ہم کیا بن جائیں نیک بن جائیں اگر نیک نہیں ہوں گے تو اربوں کی تعداد میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کی دعاؤں سے محروم رہ جائیں گے اس دعا کا حقدار بنے نیک بن کر کبیلا گناہوں سے دور رہا کریں واجبات اور فرحض پہ عمل کیا کریں نیک کس کو کہتے ہیں نیک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے پانچ وقت کی فرد نمازیں بھی ادا کرتا ہے فرد رودے بھی رکھتا ہے فرد حد بھی کرتا ہے فرضکات بھی ادا کرتا ہے تمام واجبات پہ عمل کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے دور رہتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے کسی کا قرض اپنے پاس نہیں رکھتا جب قرض واپس کرنے کا وقت آ جائے تو قرض واپس کرتا ہے کسی کو گالی نہیں دیتا کسی کی غیبت نہیں کرتا کسی کی پٹائی نہیں کرتا کسی کو قتل نہیں کرتا کسی کا خون نہیں بہاتا اللہ کے نیک بندے اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں جن بھی آ جاتے ہیں فرشتے بھی آ جاتے ہیں اشد اللہ الہ الا اللہ وہ اشد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے بلکہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو کسی بھی عبادت کے لائق ہو اور دعا عبادت ہے یا نہیں بہت بڑی عبادت ہے بلکہ یہ اس کو عبادات کا مغز بھی کہا گیا ہے اب ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمے میں یہ قرار کرنے کے باوجود کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے فوج شدگان سے دعا کرتے ہیں اور یہ عبادت ہے آپ مانے نہ مانے قبر والے کو آپ نے معبود بنا لیا اللہ کا شریک بنا لیا عبادت میں واشد اللہ محمد رسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے کیا ہیں رسول ہیں اللہ کے رسول ماننے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اس معاملے میں بھی کئی لوگوں سے کتائی ہو رہی ہے آپ کی صحیح حدیث آتی ہے اس کو چھوڑ کے اپنے امام کی بات کو لے لیتے ہیں حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں بھائی رسول تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا آپ کی حدیث کو چھوڑ دیا اپنے بزرگ اپنے پیر کاری صاحب امام صاحب کی بات کو لے لیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس جملے کا بھی حاکدا کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد کیا اللہ کے رسول ہیں باب نمبر بیس باب السلہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد تو کے بعد نبی علیہ السلاۃ وسلام پہ درود پڑھنا تشہد کے بعد سلام پھرنے کے بعد درود پڑھیں گے نہیں شاہراد ہم نے پڑھی ہے یعنی کہ تحیات المبارکات جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد نمبر کس کا ہے شریف کا رسالت کی گواہی دے لینے کے بعد نبی علیہ سات اسلام پہ درود پڑھنا اچھا یہ درود پہلے تشود میں پڑھیں گے دوسرے میں دیکھیے کتاب کے مولف نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے اتشد میں کیا کہا تشود کے بعد اور یہی صحیح بات ہے کہ پہلا اتش ہو یا دوسرا دونوں میں دروسری پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی پہلے میں نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ اللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور افضل کیا ہے کہ آپ پہلے میں بھی پڑھیں دوسرے میں بھی پڑھیں پہلے اتشاور دوسرے تشاد کا طریقہ ایک ہی ہے جب تک کہ شریعت فرق نہ کرے اگر شریعت فرق بیان کیا تو الحمدللہ ورنہ کوئی فرق نہیں ہے بلکہ پہلے اطحیات میں درود پڑھنا ایک حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہے اس حدیث کو امام احمد امام نسائی وغیرہ لے کر آئے ہیں جناب ایشا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ اصلاۃ والسلام نے ایک رات نو رگتے ایک سلام سے ادا کی نو رکھتے آپ نے ان کے رات کی تہجد کی نماز آپ نے پڑھی نو رکھتے ایک ساتھ پڑھی اور سلام کتنے پھیرے ایک ہی اس نماز میں جناب عشا فرماتی ہیں آپ آٹھویں رقط میں جا کر پہلا تحیات بیٹھے پہلا تشاد بیٹھے کس رقط میں آٹھویں میں اور پھر دوسرا تحیات کس رقط میں بیٹھے نویں میں تو کتنے تحیات ہو گئے دو کتنے تشاد ہو گئے دو تو اس روایت میں جناب اشاء فرماتی ہیں پہلے تشادت کے بارے میں کہ اس میں آپ نے یہ تحیات بھی پڑھا اور درود شریف بھی پڑھا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاک و ہند میں کئی ایک علماء کے یہ فتوا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے تشاد میں پہلے تحیات میں درود پڑھ لیا تو اگر آپ نے بھول کر پڑھ لیا ہے تو سجدہ احصاف کریں اور اگر آپ نے جان بوجھ کر پڑھا ہے تو نماز دوبارہ پڑھیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں درود شریف پہلے تحیات پہلے تشود میں بھی پڑھیں دوسرے میں بھی پڑھیں اس کے باوجود لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ درود کے مل کریں خود کیا کہہ رہے ہیں خود کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے تشود میں درود پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا اگر بھول کر پڑھا تو سیدہ صاحب جان بھول کر پڑھا تو نماز دوبارہ دہرائیں کیوں جی کہتے ہیں کہ پہلے تحیات میں ثابت ہی نہیں ہے اچھا دو منٹ کے لیے اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں اذان سے پہلے دروش شریف اونچی سے پڑھنا ثابت ہے وہاں پہ ہم روکتے ہیں تو آپ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ایسے ہی نماز جنادہ کی طرف آ جائیں ہم کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں سورہ فاتحہ پڑھیں گے دوسری تکبیر کے بعد امام مقتدی دونوں درود پڑھیں گے اور سب سے بہتر دو درود ابراہیمی ہے اور تیسری تقبیر کے بعد امام مفتی دونوں مجھے کے لیے دعائیں کریں گے اور چوتھی تقبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا ہم وہاں پہ بھی درود پہ زور دیتے ہیں امام کو بھی کہتے ہیں پڑھو مکتی سے بھی کہتے ہیں پڑھو اور یہاں پہ بھی کہتے ہیں اور پاک ہند کے لوگ عام طور پہ نماز جنادہ میں دوسری تقویر کے بعد امام کے پیچھے درود نہیں پڑھتے اور نماز کے پہلے اتحاد میں بھی نہیں پڑھتے اور ہم دونوں جگہ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہمیں پھر بھی کہتے ہیں جی یہ کیا ہے درود کے من کرے حدیث نمبر چار سو چوالیس فور فور فور کا حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عبد الرحمن بن ابی لیلہ عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت ہے کالا وہ کہتے ہیں لقی کا بن اجرا کہ مجھے کا بن اجرہ صحابی ملے فقال تو انہوں نے کہا اللہ سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں وہ ہدیہ نہ دوں جو میں نے نبی علی سات اسلام سے سنا تھا اوہ میں ہدیہ دوں گفٹ دوں تحفہ دوں لاکا تمہیں. کیا میں تمہیں وہ ہدیہ نہ دوں جو میں نے کس سے حاصل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کس سے سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی علیہ السلاۃسلام کے بابکس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہترین ہدیہ ہیں بہترین گفٹ ہیں کہ جو حدیث آپ نے کہی کسی اور کو آپ دیں یہ کیا ہے بہترین گفٹ ہے بہترین ہدیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث پہ مشتمل صحیح بخاری کا ان کے کاپی کتاب بک آپ کسی کو دیں کیا ہے بہترین حدیہ ہے بہترین تحفہ ہے خصوصا جب کہ وہ جس کو آپ حدیث شریف کا تحفہ دینے والے ہوں اس کے بارے میں آپ کو گمان ہو کہ یہ پڑھے گا یہ کیا کرے گا پڑھے گا بار بار پڑھے گا پوری زندگی پڑھے گا تو دین کے طالب علم آپ کے دائیں بائیں جو موجود ہوں اور حادث سے محبت کرنے والے ہوں ان کو کتاب کا تحفہ دیا کریں تاکہ آپ کے لیے کیا بن جائے صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے لیے اور یقین جانیں علماء کلام اور دین کے طالب علم جو معاشرے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے کیا اس تنخواہ سے وہ بخاری شریف خرید سکتے ہیں اس تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہے کتاب کیسے خریدیں گے اس لیے دین کے طالب علم اور علماء کے ان کو کتاب وغیرہ کا تحفہ دیں تو یہ بہترین تحفہ ہے تو اللہ کیا تمہیں میں وہ حدیہ نہ دوں جو میں نے نبی علی سات اس سے سنا ہے فقول تو میں نے کہا یہ کون ہے میں نے کہا عبد الرحمٰن بن ابو لیلہ وہ کہتے میں نے کہا بلا کیوں نہیں یہ تحفہ ضرور دے جو اللہ کے رسول سے آپ نے لیا ہے میں نے کہا بلا کیوں نہیں یہ ہدیہ آپ مجھے دیں یہ توحفہ آپ مجھے دیں فقال تو وہ کہنے لگے کون کا بن اجرہ صحابی فقالا تو کہنے لگے کون کا بن اجرہ صحابی کہنے لگے سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فقلنا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یعنی کہ ہم نے سوال کیا سوال کیا کیا اس کی وضاحت کر ہیں سوال کرتے ہوئے ہم نے کہا اے اللہ کے کی رسول کئی فصلۃملبیتی کیسے درود ہوگا تم پہ اے اہل بیت اے اہل بیت تم لوگوں پہ درود کیسے ہوگا ان کے کیسے درود پڑھیں ہم ہاں جی غور کیجیے گا یہاں پہ کیا ان لوگوں نے اپنا درود بنایا یہ نبی علیہ سات اسلام سے پوچھا درود کیسے پڑے آج پاکو ہند کے لوگ درود ابراہیمی جانتے ہیں زبانی یاد ہے اس کو چھوڑ کے کیا پڑیں گے درود تاج اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے جو درود نبی علی اسلاط اسلام نے صحابہ اکرام کو سکھایا تمہیں میں زمانی آتا ہے اس سے افضل درود ہوگا درود تاج اللہ کی قسم نہیں بلکہ درود تاج میں شرکی الفاظ ہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی دین اسلام سے خارج ہو جائے آپ درود پڑھیں وہ جو میرے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی پڑھیں اور دیکھیں صحابہ کے سے بہتر عربی کس کو آتی ہوگی عربی کے ماہر تھے امام تھے ماسٹر تھے پھر بھی انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے درود نہیں بنایا بلکہ نبی علی آ کے کہہ رہے ہیں ہم ہمیں بتائیں کیسے درود پڑے آپ یہ ہے آپ کو رسول ماننا آپ سے پوچھ پوچھ کر عبادت کرنا کئی فصلۃ علیکم الحل بیت کیسے درود ہوگا تم پہ ان کے کیسے درود پڑا جائے گا تم آل تھی اے نبی کے گھر والو اہل سے پہلے حرف ندا محضوف ہے مقدر ہے یا اہل البیدی اے گھر والو مراد کیا کس کے گھر والو نبی کے گھر والو صلی اللہ علیہ وسلم اچھا عل بیت کون ہیں یہ بھی اب میں جلدی سے مسئلہ حل کر دوں آل بیت کون ہیں بیت کا میں کیا ہے گھر اہل گھر والے اور گھر والوں میں سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے بیوی کسی سے بھی پوچھ لیں گھر بنتا ہی اس سے ہے تو بیویاں سب سے پہلے آلے بیت کے لفظ میں داخل ہیں اور یہی ثابت ہوتا ہے قرآن کریم سے سور احذاب کا مطالعہ کر لیں باعثویں اس پارے کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت وہاں پہ کہتے ہیں جب کہ وہ الفاظ جو اللہ نے کہے ہیں ان سے پہلے اللہ تعالیٰ برائے راس نبی علی سات اسلام کی بیویوں سے مخاطب ہم کلام ہیں اور بعد میں بھی آپ کی بیویوں سے ہم کلام ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں جبکہ اس سے پہلے کون ہم مخاطب ہیں آپ کی بیویاں بعد میں کون مخاطب ہیں آپ کی بیویاں تو آپ کی بیویاں سب سے پہلے اس لفظ میں داخل ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی اس صورت میں سر صور اذاب میں جس عید کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان نما اللہ علی الد البان کمر صاحب البیتی وہاں پہ اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو مردوں کے لیے ہوتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ مردوں کے لیے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں اس لیے کہ نبی کے گھر والے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ بیان کریں جس میں مخاطب مرد بھی ہوں عورت بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں مردوں والے پورا قرآن پڑھ لیں آپ عام طور پہ مخاطب کون ہیں مرد ہیں تو کیا یہ قرآن عورتوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی ہے تو وہاں پہ آل بیس سے مراد آپ کی بیویاں سب سے پہلے ہیں اور اس امر کی تائید قرآن کریم کی ایک اور عیز سے بھی ہوتی ہے وہ عید کون سی ہے سورہ حود میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے مخاطب کیا کس کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو ان کی بیوی کو جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو جنہیں جنہیں حاضر کہا گیا احادیث میں حاضر انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا اور اسحاق کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو یعقوب دے گا ومرۃ قائم فقاہیت فشر ناحا بے اسحاق و ممبرا اسحاق یعقوب قالت وہ کہنے لگی عورت والے الفاظ ہیں قالت کون کہنے لگی ابراہیم اسلام کی وائف وہ کہنے لگی یا وہی لتا علی دعجود ہادا بالی شیخا میں بچہ جنم دوں گی جبکہ میں بانج ہو چکی میرا خامن بوڑا اس عمر میں بچہ کیسے ان ہاد عجیب یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب میں بچہ جنم دینے کے قابل نہیں ہوں جب میرا خامن بوڑا ہو چکا ہے تب اللہ مجھے بچہ دے گا یہ بڑی عجیب بات ہے کالو انہوں نے کہا کنہوں نے فرشتوں نے من امر امرہ کیا تو اللہ کے معاملے پہ تعجب کرتی ہے تاجبین یہ لفظ کس کے لیے مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے بلکہ ایک عورت کے لیے ان کے مخاطب کون ہے صرف ابراہیم علیہ السلام کی وائف اکیلی ایک عورت کہہ رہے ہیں اتا جبین امین کیا تم اللہ کے معاملے پہ تعجب کرتی ہو یعنی کہ بڑھاپے میں بیٹا دینا یہ اللہ کا کام ہے اس پہ تم تعجب کرتی ہو آگے کیا کہا آپ کی توجہ چاہوں گا آگے کیا کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم علیہ آل البیت مخاطب کون تھی عورت ابراہیم علیہ السلام کی وائف اور جب آل بیت کہنے کی باری آئی تو اللہ نے مذکر والے الفاظ استعمال کیے مردوں والے عورتوں والے نہیں حالانکہ جس سے فرشتے ہم کلام ہیں ہے وہ کون ہے وہ ایک عورت ہے لیکن فرشتوں نے الفاظ کون سے استعمال کیے مردوں والے کہ تم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اے نبی ابراہیم کے گھر والوں کیونکہ جو رحمت اور برکت ہے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی وائف پہ نہیں ہوگی وہ ابراہیم علیہ اسلام پہ بھی ہوگی اسماعیل علیہ اسلام پہ بھی ہوگی اساق علیہ اسلام پہ بھی ہوگی باتیں خوب علیہ السلام پہ بھی ہوگی اس لیے پہلے الفاظ سے عورتوں والے اچانک الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں مردوں والے کیونکہ رحمت اور برکتیں پوری فیملی پہ نازل ہونی ہیں تو یہی صورتحال حال ہے کہاں سور احزاب میں تو آلے بیت کے لفظ میں سب سے پہلے پھر کون داخل ہیں آپ کی بیویاں دوسرے نمبر پہ آپ کی اولاد یعنی کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں چار وہ لوگ جنہیں صحابہ کے سے پیار نہیں ہے وہ یہ عقیدہ آج کل پھیلا رہے ہیں لوگوں میں کہ آپ کی تو ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ باقی آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں بھائی قرآن سے پوچھ لیں قرآن کیا کہتا ہے سورہ حضاب یا کلادک و بناطق اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے وہ بناطق اور اپنی بیٹیوں سے یعنی کہ ایک بیٹی سے لفظ اللہ نے جمع والا بولے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اس کا مطلب ہے بیٹیاں زیادہ ہیں ایک نہیں ہے اور کتنی ہیں پھر چار ہیں اصل میں کئی لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہے برداشت نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ آپ کی چار بیٹیاں تھیں اور ان میں سے دو جناب عثمان کے گھر میں تھیں وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ نبی کی دو بیٹیاں جناب عثمان کے گھر میں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معذرت چاہوں گا کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ رابطہ منقطع ہو گیا تو بہرحال میں آل بیت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آلے بیت میں آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے مرد ہو یا عورت وہ شامل ہے اور یہ بڑی اہم بڑی اہم بات ہے کیونکہ عام طور پہ چچا یا چچاؤں کی اولاد آل بیت کا حصہ نہیں ہوتی لیکن نبی علیہ السلاۃ اسلام کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک چادر لی اور اپنی چادر میں جناب علی کو داخل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ کو داخل کیا رضی اللہ تعالیٰ اور جناب حسن و حسین کو داخل کیا رضی اللہ تعالیٰ ہما ان چاروں کو داخل کرنے کے بعد کہا اے اللہ یہ ہیں میرے گھر وال یہ ہیں میرے اہل بیت جناب ام سلمہ وہ بھی قریب تھیں بلکہ انہی کا گھر تھا وہ آپ کی بیوی ہیں ہماری ماں ہیں وہ کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام میں بھی داخل ہو جاؤں مجھے بھی داخل کریں گے تو آپ نے کہا تم خیر کے اوپر ہو تم اپنی جگہ پہ ہو اب اس ادیث سے کئی لوگوں نے غلط مطلب نکالا ہے یہ مطلب نکالا ہے کہ شاید آپ کی بیویاں آل بیت میں سے نہیں ہیں جب معاملہ یہ تھا کہ اگر نبی علی سلاط و اسلام جناب علی کو اس انداز سے چادر میں داخل نہ کرتے اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو داخل نہ کرتے تو شاید بعد میں کوئی کہتا بھئی یہ تو چچا کے بیٹے ہیں یہ آل بیت میں سے کیسے ہو گئے حسن و حسین کے بارے میں شاید کہا جاتا کہ یہ تو آپ کے نواسے ہیں پوتے تو نہیں ہیں یہ آل بیت میں سے کیسے ہو گئے تو نبی علی سات وسلام نے ان لوگوں کو اپنی چادر میں داخل کر کے بتا دیا کہ یہ بھی آل بیت میں سے ہیں اور چچا اور چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہیں وہ اعلی بیت میں سے کیسے ہیں اس کے بارے میں مستقل طور پہ احادیث موجود ہیں لیکن چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے ان لمبی احادیث کی طرف میں نہیں جاؤں گا بہرحال میں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے اعلّت سے اولاد کون ہیں نمبر ایک آپ کی بیویاں نمبر دو آپ کے اولاد نمبر تین آپ کے مسلمان چچا جیسا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰنہ اور آپ کے اے مسلمان چچا اور ان کی اولاد ایسے ہی کافر چچا کی وہ اولاد جو مسلمان ہو گئی وہ بھی یعنی کہ اس لیے آسان لفظ کیا ہوگا کہ آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہوا مرد ہو یا عورت ہو وہ آپ کے آلے بیت میں سے ہے تو سوال کیا ہو رہا ہے کئی فصلات والی کم البئی تھی آپ پہ درود کیسے ہوگا اے نبی کے گھر والوں تو نبی کے گھر والوں میں خود نبی بھی داخل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فعم اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قد علما ہمیں تعلیم دے دی ہے ہمیں بتا دیا ہے کہ کئی فن علیکم کہ ہم کیسے آپ پہ سلام پڑھیں یعنی کہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں بتا دیا گیا لیکن درود کیسے پڑھنا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کالا تو آپ نے کہا کولو تم کہو اور یہاں پہ نوٹ کریں آپ نے یہ نہیں کہا بھائی تمہیں عربی آتی ہے جو مرضی درود پڑھ دو مقصد تو درود پڑ نہیں ہے نا جی آپ نے یہ نہیں کہا آپ کہہ رہے ہیں کولو یہ الفاظ کہو اللہ علی محمد وعلی علی محمد صلی سلاد بیج کس پہ محمد پہ وعلی علی محمد اور عل محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور علیہ محمد علیہ محمد سے کون ہو گئے آپ کے گھر والے علیہ بیت اور بتا چکا ہوں وہ تین گروپ ہیں آپ کی اولاد آپ کی بیویاں اور عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان مرد ہے یا عورت اچھا صلات بیچ صلات کا معنی کیا ہے سلاد کا یہاں پہ معنی کیا اس بارے میں علماء کلام کے دو موقف ہیں دو قول ہیں پہلا قول کیا ہے کہ سلاد کا معنی ہے رحمت ناظر کرنا دوسرا کول کیا ہے فرشتوں کے پاس نبی علی صلاح اسلام کی شان کا تذکرہ کرنا آپ کی تعریف کرنا آپ کی ستائش کرنا آپ کے درجات بلند کرنا یہ دو معنی ہوئے کس کے اس سلاد کے جس کا تعلق ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام سے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ سلاد کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سلاد کرتا ہے ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریفیں کرتا ہے آپ کی ستائش کرتا ہے کن کے پاس فرشتوں کے پاس اور آپ کے درجات بلند کرتا ہے دو کول ہو گئے تو یہاں پہ بھی جب بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تو صلاحات کر تو صلاحات بیج تو انہی دو مانوں میں سے ایک مانا ہے لیکن کون سا مانا اس معاملے میں کئی محقق قسم کے علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ اللہم صلی علیہ محمد میں صلاحات کا مانا آپ پہ رحمتیں نازل کرنا نہیں بلکہ آپ کا تذکرائے خیر کرنا کن کے پاس فرشتوں کے پاس آپ کی شان بیان کرنا آپ کا آپ کے درجات بلند کرنا آپ کا مقام و مرتبہ بلند کرنا اور جن علماء کرام نے یہ موقف اختیار کیا ہے ان میں ایک امام ابن القیم رحمہ اللہ ہے اور دلائل انہوں نے دیے ہیں ان دلیل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بکرا میں اول علیہم السلامۃ من ربہم ورحمہ جو مصیبت آنے پہ صبر کریں اور ان علی اللہ علی راجعون کہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے سلوات نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے سلوات ہیں رب کی اور رب کی کیا ہے رحمتیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اور چیز ہے سلوات اور چیز ہے تو یہی موقف زیادہ درست نظر آتا ہے باقی اگر کوئی رحمت والا بھی ترجمہ کر لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن زیادہ درست موقف یہی نظر آتا ہے تو اللّہ اللہ صلی علی محمد جناب محمد پہ سلاد بیچ تو مراد کیا ہے کہ آپ کا ذکر خیر فرما فرشتوں کے پاس آپ کے درجات بلند فرما وعلیٰ علی محمد اور آل محمد پہ سلاد بیچ کما صلی علی ابراہیم جیسا کہ تو نے سلاد بھیجی ہے کس پہ ابراہیم پہ والا آل ابراہیم اور آل ابراہیم پہ تو آل ابراہیم میں کون پھر داخل ہوئے ان کی وائف ابھی میں وہ عید پڑھ چکا ہوں ان کی وائف اس میں داخل ہوئی اور ایسے ہی ان کے بیٹے اسماعیل اسحاق علیہما السلات والسلام داخل ہوئے خود وہ داخل ہوئے اور ان کی نسل میں سے جو بھی مسلمان ہیں خصوصاً انبیاء کرام یقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام وغیرہ وغیرہ یہ سب داخل ہیں اب یہاں پہ ایک بڑا اشکار ہے ایک بڑا مسئلہ ہے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کو علم ملنا چاہیے بجائے اس کے کہ میں صرف وہ گفتگو کروں جو عام گفتگو ہے آپ لوگ خاص ہیں جو اتنی محنت سے احادیث اب بھی پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے ڈٹے ہوئے ہیں وہ عام لوگ نہیں یقینا خاص لوگ ہیں تو آپ کو خاص معلومات بھی ملنی چاہیے دیکھیں جب میں کسی بہادر آدمی کے بارے میں کہوں کہ یہ تو شیر کی طرح ہے تو شیر کیا ہوا المشبہ بہی ان کے شیر کے ساتھ میں تشبیح دے رہا ہوں جس کو دے رہا ہوں وہ کون ہوا المشبہ اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کسی کو تشبیح دیں وہ وہ کون جس کے ساتھ تصویر دے رہے ہیں المشبہ بھی وہ اس سے بہتر ہوگا جس کو آپ تشبیح دے رہے ہیں یعنی کہ المشبہ بھی مشبہ سے بہتر ہوگا جب میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی شیر کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بہادر کون ہوتا ہے شیر لیکن یہ انسان ہونے کے باوجود اتنا بہادر ہے کہ شیر لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر بہادری میں سب کے نزدیک مشہور و معروف ہے سب اس کو مانتے ہیں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور آج میں اس کو بھی شیر قرار دے رہا ہوں کیونکہ یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے تو اصل بہادر پہ کون ہوا شیر اور جب میں خوبصورتی کسی کی بیان کروں اور یہ کہوں یہ تو چاند ہے یہ چاند کی طرح ہے اس کا مطلب یہ کہ اصل خوبصورت کون ہوتا ہے چاند اور یہ بھی چاند کی طرح سمجھ لو اس کو تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جناب محمد پہ صلاح بھیج اور علیہ محمد پہ جیسے تو نے صلاحت بھیجی ہے کس پہ ابراہیم پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صلاح کے معاملے میں تشویح دی گئی ہے کس سے ابراہیم علیہ السلام سے نبی علیہ اللاط واللام اور آپ کی آل کو تشوی دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل سے تو اس سے لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور علیہ ابراہیم علیہ السلام یہ افضل ہو گئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب محمد کی آل سے جبکہ عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ افضل کون ہے عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ محمد افضل ہیں کس سے ابراہیم علیہ السلام سے تو پھر اب کیا, کیا جائے اگر ہم تشوی والے ضابطے اور رسول کی طرف دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اعلیہ ابراہیم افضل ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ محمد سے اور اگر ہم یعنی کہ ان عادیث کی طرف دیکھیں جن میں آپ کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو اس میں کوئی شک و کو شبہ نہیں ہے کہ آپ تمام انسانوں سے تمام نبیوں سے افضل ہیں تو علماء کے نام نے اس اشکال کو حل کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے اور بہت سے انداز اختیار کیے ہیں بہت سے اسلوب اختیار کیے ہیں اور سب سے بہتر بات جو نظر آتی ہے وہ وہ ہے جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اور امام الاقم کے جب میں نام لوں تو یاد رکھیے عام طور پہ امام الاقم ایسی معلومات کس سے لیتے ہیں اپنے استاد امام ابن تیمیہ سے تو امام الاقم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ذرا آپ توجہ کریں غور کریں عقل کو لڑائیں استعمال کریں کیسے وہ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم ایک طرف ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد ایک طرف ہو گئے ایسے ہی ہے اب آپ دیکھ مجھے بتائیں کہ محمد اور علیہ محمد اس جانب کتنے نبی ہیں ایک ہی نبی ہے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ابراہیم اور علیہ ابراہیم کی طرف دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نبی اسماعیل علیہ السلام نبی اسحاق علیہ السلام نبی یقوب علیہ السلام نبی آگے یوسف علیہ السلام نبی آگے انہی کی نسل سے ہیں موسا علیہ السلام علیہ السلام وہ بھی کیا ہیں نبی داود علیہ السلام نبی اور خود محمد علیہ السلام بھی ان کی نسل سے ہے وہ بھی نبی تو جب ابراہیم علیہ السلام علیہ ابراہیم کو ہم ادھر کھڑے کھڑا کریں گے تو ادھر جناب محمد بھی موجود ہیں اور دیگر نبی بھی موجود ہیں اور جب ہم محمد علی محمد کی طرف آئیں گے تو ادھر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اکیلے محمد اور ادھر اتنے نبی اور ساتھ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بتائیے پھر افضل کون ہوا تو پھر اس لحاظ سے ابراہیم اور علیہ ابراہیم کیا ہوئے افضل ہوئے تو تصویر کا قیدا ٹھیک ہے تو جب اکیلے محمد علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا تو کون افضل ہیں؟ جناب محمد وسلم۔ لیکن جب محمد وسلم اور علیہ محمد کو ایک جانب کھڑا کریں اور دوسری جانب ابراہیم علیہ السلام اور علیہ ابراہیم کو تو پھر ابراہیم علیہ ابراہیم کا پلڑا بھاری ہوگا کیونکہ ادھر جناب محمد بھی موجود ہیں اور دیگر نبی بھی موجود ہیں علیہم السلام وسلام چلے جی ان کا حمید القینا آپ ان کا یقیناً آپ مخاطب کون ہے اللہ رب العزت یقیناً تو یقیناً آپ یقیناً حمیدن حمید فعیل بیمانہ محمود یقیناً تو قابل تعریف ہے ہر تا... ہر حمد، ہر تعریف کس کے لیے تیرے لیے مجید یقیناً تو کیا ہے عظمت والا ہے بزرگی والا ہے یقیناً تو قابل تعریف ہے اور تو بزرگی والا ہے اللہم بارک علی محمد اللہ برکت نازل فرما جناب محمد پہ والا علی محمد علی محمد پہ کما بارکتا جیسے تُن نے برکتیں نازل کی ہیں ابراہیم پہ ابراہیم اور آل ابراہیم پہ ان نہ کہمید ام مجید یقیناً قابل تعریف ہے خوبیوں والا ہے مزید عظمت والا ہے اور یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ جو برکتیں نازل ہوئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آل محمد پہ وہ کم ہیں ان برکتوں کے مقابلے میں جو نازل ہوئی ہیں ابراہیم علسل اور آل ابراہیم پہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آل ابراہیم میں بہت زیادہ نبی ہیں اور ساتھ کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں ہے یہاں درو شریف کے تعلق سے یہ ایک بات بھی بتانا چاہوں گا کہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا دودھ پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ سید سیدنا محمد سیدنا دن کا منع کیا ہمارے سردار اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے کیا ساری انسانیت کے سردار ہیں وہ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں آپ کے سردار ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن آپ کے بتائے ہوئے درود کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے عزت کے نام پہ ادب کے نام پہ احترام کے نام پہ آپ کی سکھائی ہوئی اس دعا کو آپ کے سکھائے ہوئے درود کو تبدیل کرنا درست نہیں ہے گرو شریف کے تعلق سے ایک اور بات بھی بتا دوں علامہ صدیق حسن خان بھوپالی انڈیا میں یہ علاقہ ہے بھوپال وہاں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں اور انہوں نے اپنے زمانے میں کیونکہ ان کی وائف جو تھیں بھوپال کی سربراہ تھیں تو انہوں نے سرکاری خزانے سے اس زمانے میں بہت سی احادیث کی کتب شائع کی احادیث کی شروع شائع کی اس زمانے میں جب ابھی پرنٹنگ عام نہیں ہوئی تھی تو یہ علامہ سلیق حسن خان لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ درود پڑھنے والے کون ہیں وہ لوگ جن کا تعلق احادیث سے ہے حدیث پہ عمل کرنے والے احادیث سننے والے عدیث سنانے والے یہ سب سے زیادہ رود پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر حدیث میں آپ کا نام آتا ہے بار بار آتا ہے اور یہ بار بار کیا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ ولا وسلم اس کے بعد باب نمبر اکیس باب الدعاء قبل السلام سلام سے پہلے دعا چار سو پینتالیس فور فور فائیو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن قال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے کہا کس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمني. مجھے تعلیم دیں مجھے سکھائیں دعا ان کو ایسی دعا ادعو بھی جو میں کر سکوں فی صلاتی اپنی نماز میں اے اللہ قسم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھ سکوں اور یہاں پہ دیکھیے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کس سے دعا پوچھ رہے ہیں نبی علی صن سے حالانکہ عربی بہترین جانتے ہیں تو آپ کے بتائے ہوئے وظیفے ان کا مقابلہ آج کل کے کسی پیر کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں کر سکتا قال تو آپ نے کہا قل کہو اللہ اللہ ظلم بے شک میں نے اپنے نفس پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے میں نے اپنے نفس پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے کیا کر کے گنا کر کے کیونکہ گناہ کرتا ہوں تو سزا کس کو ملے گی میرے نفس کو ملے گی تو میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے جو گناہ ہم نے اللہ کے تعلق سے کیے ہیں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے فغفر فر تو معاف کر دے لی مجھے مغفرت ایسی بخشش ایسی معافی میرے ہندی کا جو تیری طرف سے ہو جو تیرا خاص فضل ہو جو تیری خاص رحمت کا نتیجہ ہو فغفر لی مغفرت میں نے میری مغفرت فرما ایسی مغفرت ایسی بخشش من ہندی کا جو تیری طرف سے ہو جو تیرا فضل ہو ور اور میرے اوپر رحم فرما میرے اوپر رحمت نازل فرما انا کا انتفور رحیم بے شک تو ہی بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے انا کا منع کیا ہے اور کاف کا منع کیا تو انت کا منع کیا تو دو تو تو جمع ہو گئے تو ہم اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں بے شک تو ہی بہت بخشنے والا نہاط رحم کرنے والا ہے سوال کیا کیا تھا مغفرت کا اور رحمت کا ایسے ہی ہے تو اسی لیے آخر میں کہا کہ میں تو اس سے مغفرت کا رحمت کا سوال کیوں کر رہا ہوں کیونکہ تو ہی بہت بخشے والا مارا نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہ دعا کب پڑھنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوگا سب سے پہلے کیا پڑھیں گے اتحیات اللہ دعا تشہد دوسرے نمبر پہ درود درود کون سا درود ابراہیمی اور تیسرے نمبر پہ کیا پڑھیں گے تیسرے نمبر پہ وہ دعا پڑھیں گے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں جو حدیث نمبر چار سو چھیالیس میں آئے گی فور فور سکس میں اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں فور فور فائیو یعنی کہ اللہ عمنی عظلم تو نفسی اس کو لیٹ کریں اس دعا سے جو دعا ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں تو ابھی حدیث کون سی ہے چار سو قاف عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعوذ من عذاب القبر ومن ادا بنار فتن الدجال جناب ابو رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو دعا کیا کرتے تھے دعا کی نہیں دعا کیا کرتے تھے ان کے مسلسل آپ یہ دعا کرتے تھے کیا دعا اللہ اندا بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں بھائی پناہ کیوں خطرہ کس سے ہے کس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے فرمایا مین عذاب القبری قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں من عذاب القبری قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے اور من النار اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے وَمِن من فل والماعات اور زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے وامن فتن دل مسیحی اور مسیحی دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے یہاں <تصفح> پہ پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الات وسلام یہ دعا پڑھتے تھے بلکہ آپ نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے اس لیے بہت سے علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ دعا پڑھنا واجب ہے ضروری ہے لازمی ہے یہ کہ ضرور شریف کے بعد آپ کو اور دعا پڑھیں نہ پڑھیں یہ دعا ضرور پڑھیں یہ دعا, پڑھیں یہ دعا, پڑھیں یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں تاؤس من ان الیمانی احسان المانی معروف تابعی سے کہ ان کے سامنے ان کے بیٹے نے نماز پڑھی تو نماز کے بعد بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا نماز میں یہ دعا پڑھی تھی بیٹے نے کہا نہیں کہا دوبارہ نماز پڑھو تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دعا کتنی قیمتی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے قبر کے عذاب سے پناہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی جہنم کے عذاب سے پناہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی دجال کے فتنے سے پناہ مل جائے اور دنیا زندگی کے ہر فتنے سے پناہ, پناہ مل جائے تو اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر آرزو اور خواہش کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے کئی لوگوں کو اس عقیدے پہ ایمان لانا ضروری ہے جو کہتا ہے قبر میں عذاب نہیں ہوتا اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے اور جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے امن آداب اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے پتہ چلا کہ جہنم موجود ہے اور جہنم پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے اور یہ بھی آخرت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا قبر کے عذاب پہ بھی ایمان ہے میرا جہنم پہ بھی ایمان ہے میرا جنت پہ بھی ایمان ہے میرا پرسرات پہ بھی ایمان ہے میرا ترازو پہ بھی ایمان ہے میرا حوض کوثر پہ بھی ایمان ہے اور دیگر تمام امور جو روزے قیامت واقع ہوں گے سب پہ ایمان ہے ومن فطر دل محیہ الماد اور زندگی اور موت کے فتنے سے زندگی میں بڑے فتنے ہیں آپ جانتے ہیں شرک کا فتنہ عورتوں کا فتنہ مال کا فتنہ طرح طرح کے فتنے ہیں تو اس لفظ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں اور موت کا فتنہ قبر میں سوال و جواب اور دیگر جو فتنے ہیں تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں پھسلنے سے بچائے وہ امین فطن المسیحی دجال اور مسیح دجال کے فتنے سے مسیح میں نے کیا ہے مسیح ممسو کے معنی میں ہے یعنی کہ مٹی ہوئی دجال کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اس لیے اسے کیا کہتے ہیں مسیح اور یا اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح دجال جو ہے وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا یعنی کہ مسیح بھی مانا ماسح تو زیادہ امکان یہ ہے کہ مسیح کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی دجال بہت جھوٹا ہوگا بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہوگا بہت فریبی ہوگا کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا کبھی رب ہونے کا دعویٰ کرے گا جنت جہنم اپنی طرف سے لے کر آئے گا اور یہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا تو اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے تو اس لیے نماز میں ان چار چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ لے لے اور چونکہ یہ قبر کا عذاب بہت ہولناک چیز ہے جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہے اور فتنہ کوئی بھی ہو خطرناک ہے اس لیے اللہ سے یہ دعا روتے ہوئے کریں اللہ کی منت کرتے ہوئے یہ دعا کریں اس کے بعد باب نمبر بائیس باب و یہ باب ہے سلام پھیرنے کے بارے میں حدیث نمبر چار سو سینتالیس فور فور سیون میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا امام مسلم ان جاب ثمورہ جناب جابر بن ثمورا رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کالا وہ کہتے ہیں اذا کنہ ادا رسول معلّہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا جب ہم نبی علیہ صلاح السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے قلنا تو ہم کہتے تھے کیا کہتے تھے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ ان کے سلام پیرتے ہوئے دائیں جانب بھی ہم کہتے تھے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہ تم پہ سلامتی نازل ہو اللہ کی نازل نازروں اور بائیں طرف بھی کہتے تھے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہ تم پہ سلامتی نازل ہو اللہ کی نحمت ہوں یہ بات کون بیان کر رہی ہیں جابر بن ثمورہ وہ اشارہ بے ہی جابر بن ثمورہ کے شاگرد کہتے ہیں جنہوں نے یہ حدیث جابر بن ثرا سے لی ہے وہ کہتے ہیں وہ اشارہ اور جابر نے اشارہ کیا بے ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ جانی بینی دونوں جانب دائیں جانب بائیں جانب یہ کہ جب, جب جناب جابر بن سمرہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ تو جناب جابر نے دائیں اور بائیں جانب کیا کیا اشارہ کیا فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیم کم علامہ اصل میں کیا تھا اعلی اور ما علا الگ تھا ما الگ تھا لیکن جب ما استفام کے لیے سوال کرنے کے لیے استعمال ہوا تو اس کا الف گر گیا اب لفظ کیا ہو گیا آلہ کس بنیاد پہ کس وجہ سے کس لیے تم تم اشارہ کرتے ہو بھی ایدیکم دی اپنے ہاتھوں کے ساتھ کہ انہا گویا کہ یہ یہ کیا یہ ہاتھ گویا کہ یہ ہاتھ ادناب خیل شموسن سرکش گوڑوں کی دمیں ہیں یعنی کہ سلام پھیرتے ہوئے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ بھی کیا کرتے تھے اور اشارہ ایسے کرتے تھے جیسے سرکش گوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں اور دمیں کیسے ہلتی ہیں ایسے دائیں بائیں اور جو رکو جاتے ہوئے رفل عدین کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے دائیں بائیں نہیں ہوتا وہ کدھر ہوتا ہے اوپر کو ہوتا ہے تو آپ کس سے روک رہے ہیں سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کرنے سے روک رہے ہیں میرے بھائی اس حدیث کو توجہ سے لیں یہ چابر میں سمرا والی حدیث ہے یہ حدیث کہاں آئی ہے مسلم شریف میں مسلم شریف میں یہ حدیث دو بار آئی ہے یہاں پہ مسلم شریف اس کا نمبر کیا آخر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے چار سو اکتیس تو یہ حدیث مسلم میں دو دفعہ آئی ہے چار سو تیس بھی اور چار سو اکتیس بھی چار سو اکتیس میں تفصیل آئی ہے اور چار سو تیس میں تفصیل نہیں ہے چار سو تیس نمبر پہ جب آپ یہ حدیث مسلم میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی علی صنع نے صحابہ کے سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ کیوں ہلاتے ہو گویا کہ یہ ایک سرکس گوڑوں کی کیا ہے دومے ہیں نماز میں پرسکون رہا کرو تو ہمارے وہ بھائی جو رف العدین کے قائل نہیں ہیں جو کہتے ہیں رقو میں جاتے ہوئے رف الدین نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ سرات اسلام نے نماز میں رف العدین کرنے کو سرکس گوڑوں کی دموں کو حرکت کرنے سے تشویح دی ہے اور کہا ہے نماز میں پرسکون رہا کرو رف الدین تو سکون کے خلاف ہے اس کو دلیل کون بناتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو رف الدین کے قائل نہیں ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ آپ پوری حدیث میان کریں یہ ہے پوری حدیث جسے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ سات وسلام نے صحابہ کلام کو جس اشارہ کرنے سے روکا تھا وہ رکو میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے نہیں تھا وہ سلام پھیرتے ہوئے تھا وہ کب تھا جیسے آج بھی وہ لوگ جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے آج بھی سلام پھیرتے ہوئے وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے ہاتھوں کو ہلا رہے ہوتے ہیں نا ہلا رہے ہوتے ہیں وہ آج بھی تو آپ نے سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کرنے سے ہاتھوں کو حرکت کرنے سے روکا ہے رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے تو آپ پوری زندگی خود کرتے رہے ہیں اور ویسے بھی اگر ہر حرکت نماز میں ممنوع ہو تو پھر نماز کے شروع میں رف دین تو ساری ہی کرتے ہیں تو کیا اسے بھی آپ کہیں گے سرکس گوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کیوں دے رہے ہو ہاتھوں کو نہیں ایسا نہیں ہے جو ممنوع ہے یہ وہ رفلی دین ہے یہ وہ ہاتھوں کو حرکت دینا ہے جو سلام پھیرنے کے موقع پہ ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں علامہ کس لیے تم تم اشارہ کرتے ہو بے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کان نہا گویا کے یہ ہاتھ خیر خیرین سرکش گوڑوں کی دمیں ہیں ازناب زنب کی جمع ہے زنب کس کو کہتے ہیں دم کو اور خیل گوڑے شمس شموس کی جمع ہے سرکش انما یکفی اہدکم تم میں سے کسی ایک کے لیے اتنا کافی ہے کہ این یدا یدہو کہ وہ رکھے اپنا ہاتھ اللہ فقیدی کس پہ اپنی ران پہ سمج ان کے ہاتھ ران پہ رہیں سمج اسلیمو پھر سلام پھیرے پھر سلام کہے ہی اپنے بائی کو اسلام کس کو کہے اپنے بھائی کو کون سا بھائی من آلہ یمینی و شمالی جو اس کا بھائی اس کی دائیں جانب ہے اور جو اس کا بھائی اس کی بائیں جانب ہے یعنی کہ السلام علیکم اللہ یہ سلام ہو گیا دائیں جانب والوں کو اور السلام علیکم رحمتہ اللہ یہ سلام ہو گیا ان بھائیوں کو جو کدھر ہے بائیں جانب ہے بلکہ علماء کرام نے لکھا یہ اسلام ہو گیا دائیں جانب کے انسانوں کو بھی فریصوں کو بھی جنوں کو بھی اور بہیں جانے والا سلام بھی ہو گیا انسانوں کو جنوں کو فریجوں کو بھی اچھا یہاں پہ ایک عقیدے کی بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے پھر بھی آپ کہیں گے اسلام علیکم تمہارے اوپر کیا ہو تمہارے اوپر سلام ہو کس کو کہہ رہے ہیں آپ بھائی یہ ہم سلام کہہ رہے ہیں چاہے ادھر کوئی بھی نہیں ہے دعا دینے ہماری دعا اس کو پہنچ جائے گی لیکن ہم مخاطب کر رہے ہیں حالانکہ وہ سنتا ادھر کوئی سن رہا ہے جب میں سے سلام پھیرتے ہوئے کہہ رہا ہوں السلام علیکم آستہ آباد سے کیا کوئی سن رہا ہے پھر بھی ہم ان کو مخاطب کر رہے ہیں جن کو سلام کہنا چاہتے ہیں ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو تو ایسے ہی اگر ہم نبی علیم کی کبر کے پاس آ کے کہتے ہیں اے نبی آپ پہ سلام ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سن رہے ہیں بلکہ ہمارا یہ پیغام پہنچ جاتا ہے ہماری یہ دعا آپ کو لگ جاتی ہے وہ سن رہا ہے جس نے دعا قبول کرنی ہے تو آپ کہہ رہے کافی ہے کیا کافی ہے ایدہ ایدہ ایدہو کہ وہ رکھے اپنا ہاتھ اللہ فقیر اپنی ران پہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دو اپنی رانوں پہ رہنے دوسلم پھر وہ سلام کہے الاخی ہی اپنے بھائی کو پھر وہ سلام ڈالے اپنے بھائی پہ کس بھائی پہ من اعلیٰ یمین ہی جو اس کے دائیں جانب ہے وہ شمالی اور جو اس کے بائیں جانب ہے چونکہ آپ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اس لیے میں یہیں پہ اتفاق کرتا ہوں ایک حدیث باقی ہے اس باب سے متعلقہ جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا اور یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ درس انشاءاللہ اب سات پینتیس پہ شروع ہوتا ہے سعودیہ کے وقت کے مطابق تو یہ آخری حدیث پھر سلام پھیرنے کے بارے میں ہے یہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کہ کے رف الدین کے, کے, کے بارے میں نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مسائل سمنے کی توفیق دے بلکہ آخر میں یہ بات کہ امام بخاری نے کہا ہے امام بخاری کی باقاعدہ ایک مستقل کتاب ہے نماز میں رف ال کے بارے میں اس کتاب میں امام بخاری کہتے ہیں کہ جو جابر بن ثمرا کی حدیث کو دلیل بناتا ہے رف ال نہ کرنے کے معاملے میں اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے یہ اس کی لا علمی ہے اور امام نووی نے کہا ہے جنہوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے مسلم شریف کی شرح وہ کہتے ہیں جو اس حدیث کو رفل الدین نہ کرنے کے معاملے میں دلیل بناتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے اور فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے انڈیا کے مشہور و معروف عالم دین مولانا محمود الحسن جنہیں شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا رفع الدین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو سلام پھیرنے کے موقع پہ جو اشارے کیے جاتے تھے اس سے تعلق ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عادیث پہ بغیر کسی تعصب کے عمل کرنے کی توفیق دے وہ آخ خداوان الحمد رب العالمین